أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخنا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعص للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق اللہ راضی اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے کبائر اور سزائر کی بڑے بڑے گناہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے کفر ہے پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں آداب میں ہو جاتی ہیں یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے فرائض کی پوری ادائیگی وہ حرمات سے اجتراف مطلب اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر لکیر کی جائے نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفتگی کی جائے بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ فرما دے گا استغفار کرے گی آدمی اور یہی سگائل ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ سگائل ہیں ان حسنات یہ ضبن یہ نیکیاں جو ہیں ان بدلیوں کو دور کر دیتی ہیں کبائر معاف نہیں ہوتے اس سے نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا خود اعلان ہے قرآن میں وہ کبائر نہیں سدائے ہے کبائر توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے توبہ کرنی ہوگی اور جو اکبر القبائل شرک اس کے بارے میں تو دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا ان اللہ لا یکر المشر قبی و یقر و باد الزال کل شاہ وہ ہم پڑھیں گے بعد میں لیکن ایک پرورٹیڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے مذہبی مزاج پرورٹڈ بس شدہ جو قبائل ہیں وہ تو ہو رہے ہیں سودھ خوری ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا حرام خوری ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لکیر ہو رہی ہے یہ پانچا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری داڑھی جو ہے نہیں ہے اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے یہ چیزیں جو ہیں دس از پر یہ مذہب کو بخش کر دینے والی بات ہے قرآن مجید میں اس معاملے کو تین جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں دربدہ سے بھی کام لو اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو سنس اف پروپورشن ہونا چاہیے ان تجیم کبائے رات الحف اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے نکفر انکم سیے آتے کم تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم کھوٹی دھوتے رہیں گے پاک کرتے رہیں گے صاف کرتے رہیں گے جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ داچتے ہیں وہ خود بخود ڈھوتی رہتی ہے وہ لد خلکم متخلن اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر چاہوں کہ آپ تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا یہ مضمون سورہ شورہ میں بھی آیا ہے پھر صورت النجم میں بھی آیا تین مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا کسی کو بدصورت بنا دیا کسی کا قد اونچا ہے کوئی ٹھنگنے قد کا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں یا کسی کو وقت بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا اب عورت اپنے اندر ہی اندر کوڑھتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا تو اس کا حاصل کیا ہوگا یا کوئی بدسورت انسان ہے ٹھنگنا ہے کسی اور اعتبار سے دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے تو اب اس کے اوپر کوڑنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں میں علم میں آگے بڑھ جاؤں تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے بجائے اس کے کہ ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے کوڑنا اور اندر ہی اندر جھوٹتے رہنا جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہیں کانفلٹس کی وجہ سے انہیں فرسٹریشن کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی روز کر بیٹھتا ہے تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر ادھر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے ولا کا تمنا مافد اللّہ ہوگئی بعض اللہ باس اور تمنا نہ کیا کروں اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے اب اللہ کے بھی فضیلت ہے اس میں آپ تمنا کریں اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں جیسا کہ میں نے بتایا ایکسپوائٹ کیا جا رہا ہے مساوات مرد وزل اب یہ بھی ایک فضیلت ہے کسی کو اللہ نے بٹ بنایا کسی کو عورت بنایا اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے لن رجال نصیب ممت مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے لن نسائے نصیب مت اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی یعنی جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے بڑیوں کا معاملہ ہے خیرات کا معاملہ ہے حسنات کا معاملہ ہے یا سیاحت کا معاملہ ہے اس میں بالکل اکویلٹی ہے مرد نیکی کمائی اس کے لیے عورت نے دیکھی کمائی اس کے لیے اس میں برابری ہے عورت دیکھی میں مرد سے آگے نکل جائے کتنی مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی کہ مقام پر کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام تو وہ عورتیں تھیں وہ مرد ہوں گے بڑے بڑے لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گی تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی تسلیم و رضا کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے یہ میرا شاطلا تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے بالکل اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا اللہ کہا جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے. اب جس آپ کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے کہ اور سے بھی کما سکتی لکھا ہوا نصیب ممت کا ان کے لیے حصہ اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا اچھا کمائی سے سمجھ قرآن مجید میں سے ایک جگہ ایسی بکرا میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جہاں قسم کا لفظ آیا ہے معاشی جن تو جو اور معاشی کمائی کے لیے باقی پورے قرآن میں قسم آتا ہے اعمال کے لیے قسم حسنات قسم سگیات بدیاں کمانا بھلائیاں کمانا قسم اس کے لیے اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے ممک کا سب نا نسیم اگر تو ایک عورت نے کمائی کی تنخواہ دس ہزار کیے تو دس ہزار میں دو ہزار تو نہیں ملے گا اسے باقی آٹھ ہزار سوال میں آئے گا تو نسیم ان کسب نہیں ہے وہ تو اگر کسی کے واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے صطر کے حجاب کے وہ بھی ملوز رکھے وہ ٹھیک ہے تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی اس کا حصہ تو نہیں ہوگا اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں کتنا خروص نیت کتنا تھا آداب کتنے ملوز رکھے یہ ہم سورہ بکرا میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی وسیموں میں ماتھوں جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا تو یہاں پر یہ دیتی اور بندیوں کا تذکرہ ہے یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہے ہیومن ڈگنیٹی ہیومن آر اس میں برابر ہے مورل لا برابر ہے لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے اب اس فرق کے ساتھ اگر عورتائی نہ کرے اور کرسی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے تو فساد کا سارا معاملہ جو ہے اس نے کا وہ فساد کے نظر ہو جائے گا بس اللہ میں فضل اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اہل نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے اے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے میں ترقی کروں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے ان اللہ کا نبی کل شہین علیما یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے بولے کل جالا موال اما تڑکل والدین اب خصر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے اور ہر ایک کے لیے ہم میں سے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتے دار بلینہ اقدت احمان ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے بھائی چارہ ہوتا ہے یا مدینہ میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا ایک انساری ایک مہادر بھائی تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے نہیں یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے ہاں اپنی زندگی میں تم انہوں نے ولزین جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے کوئی دوستی ہوئی ہے خاتون نصیب انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو کوئی حبا کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی اپنی وراثت میں سے وسیعت کرنا چاہو یہ کر سکتے ہو لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے لا وسیعت الارث پھر وارث کے لیے کوئی وسیعت بھی نہیں اور وہ یہ کہ بہرحال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ام اللہ قان اعلیٰ کل شعد ان شہیدہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے اب نالو قبوام عالم نثا یہ تبھی تھی ساری ایک سورہ بقرہ میں تمیز آ چکی تھی علیہ لہن مسن النجی علیہ بال ررجہ یہ کہہ کے بات چھوڑ دی آگے آئے لا اللَّهُ فب اللہ باد اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے اور رزال و قوامون مرد عورتوں پر ہاکم یہ میں کل زور دے کر کر رہا ہوں یہ کام جو ہے کاما جب آلہ کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا کون و قوامین بالکش اسی سرح مبارکہ میں یاد آ جائے گی کون قوامین بالکشت ادب کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ قامہ علا کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت میں عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے یہ ہے اس کا اصل رول اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے اسے یقیناً اس کے جذبات کو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا ہر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے عورت چاہتی ہے میری بات چلے اب آخر کار کس کی بات چلے گی یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی مرد کی رائے چلے گی تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا عورت کو پہنچے گا لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والف، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا حساب رکھا گیا اللہ ملا آباد اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شور حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کی حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں بڑی سنت پکڑ ہوگی یہ تو دوسری بات ہے بالکل لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی بما فنض اللہ اباد ملا آباد بسب اس فضیلت کے جو اللہ نے باس کو باس پر دی ہے جو ابھی ماں انفقو میں نموا لین اور بسمب اس کے تو جو, جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا شادی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے وہ مال خرچ کر رہے ہیں بے ماں انفکو بن ام والے فص سال کون ہیں جو کہ ایک سمجھ سمجھے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے فصالحات ہو نیب بیویاں کان ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں شوہروں کی فرما بردار ہاتھن دل غیب میں حفاظت کرنے والیاں یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت میں ہے بیوی کے حفاظت میں ہے اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ درحقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے راجدان وہ تو بیوی ہوتی ہے تو تین اعتبارات سے حافظات الغب حافظات الغیر غیب بے حفاظت کرنے والیاں حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی دما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے رزق کمانا پڑتا ہے وہ کی تخافون نسونا اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سر سرکشی کا ضد ہے ہٹ درمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات منوانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوز ذہناً تسلیم نہ کرنا کی میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر باتیں فرکشن ہوگی اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا و اللہ کی تقاف نہ تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو وہ حجروں ہن نہ فل دوسرے تمبیر کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق دل شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو مجربی اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجھک نہیں ہے معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے فل نتانا تم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں کرے فلاں تبو علیہ اب ان پر خام کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان اللہ تعالی علی ان کبیرا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے بہت با ہے وہ ان صرف تم شکا اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدم زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے چور میں بیوی بی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدم زدہ عورت بھی اکڑ گئی ہے بل بھی اکڑا ہوا ہے تو اب ٹھیک ہے کیا کریں تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے فواسو حکم ام نہ لے وہ حکم تو ایک حکم مقرر کرو سالس لڑکے والوں میں سے شوہر والوں میں سے شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے ان یوریدا اصلاح اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح یوفق اللہ عما اللہ تعالیٰ ان کے مابین بہن موافقت پیدا کر دے گا لیکن ان یوریدا میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقع شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے ہوتا ایسا ہے کسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے وہ بھی چاہتا ہے کہ درست ہو جائے لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرا ایسی پڑ گئی ہے مقطے میں آ پڑی ہے شکل دسترانہ بات کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو حکمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرا کھولیں گے ادھر سے کچھ سنیں گے کوئی ادھر سے سنیں گے کچھ اس کی وضاحت ہوگی کچھ ادھر کی وضاحت ہوگی ہو تو ہو جائے گا اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہوں کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں بہن وہ پیدا کر سکتا ہے میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے ان اللہ کا نا علیمن خبیر اللہ تعالیٰ بہت علی اور خبیر ہے اب کہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی, بھی جو پہلے کتاب کے ساتھ بنی عیسائی کے ساتھ, ساتھ لیا گیا تھا تو اس میں جو چیزیں آئیں تھیں وہ یوں سمجھیے وہ مہات شری دین کی بنیازیں کیا تھیں ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے والدین کے ساتھ نئے کہ سان کرو گے قرآن داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر سب سے پہلی بات واہ کشن کو بے ہی شعین پہلا حق اللہ کا ہے اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو وبیل والدین احسانہ یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے والدین کے ساتھ اس نے یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو ان کی خدمت ہو ان کے ساتھ حسن سلوک ہو ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے بڑی تفصیل سے سورہ بڑی سائل میں یہ بات آئے گی لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے واب دل قربا اور قرابت داروں کے ساتھ ودیتامہ والمساکین اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ وجار دل قربا اور وہ ہمسایا جو قرابت دار بھی ہو پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے کہ قبیلہ ایک جگہ رہ رہا رشتے داری بھی ہے ہمسائی کی بھی ہے وہ اور اجنبی ہمسایا بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں وہ بھی جنگ بھی اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائے گی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے آپ بس میں بیٹھے آپ کے برابر بیٹھا ہو یہ بھی آپ کا ہمسایا ہے جو کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی سلوک وہ اپنی اور مسافر کے ساتھ ایک سلوک ممام الکتحمان و کم اور جو بھی تمہارے لوڈی غلام ہیں جو تمہاری مل یمین ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک ان اللہ لاہب من قانا مختار الفقورا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں شیخی خورے اور اکڑنے والے فخر کرنے والے اکڑ کرنے والے